خدمت میں سوال میرا یہ تھا کہ میں کافی دیر سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ ہم لوگ جو پرفیوم وغیرہ استعمال کرتے ہیں کلون استعمال کرتے ہیں ہوتا. اس میں الکوہول جو ہوتا ہے وہ ملا ہوا ہوتا ہے کئی دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے سوال میرا خیال میں لیکن مجھے صاف جواب نہیں ملا پتا. یعنی آپ کی طرف سے نہیں ملا لیکن مجھے طرف دوسرے حساب سے کر چکے ہیں تو اس میں اختلاف پا جاتا ہے اگر آپ تھوڑا سا وضاحت بتا دیں کہ اگر ان کے استعمال کرنے کے بعد نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی ایسی اچیا جیسے کلون ہو گیا آپر شیب ہو گیا اس میں کلون جس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے کچھ پر کچھ کچ پرسینٹ کا کچ. تو اگر اس میں بتا دیں تو بڑے نواز شعبوں بہت شکریہ جی مسئلہ یہ ہے ایک دیشی میں آتا ہے الکوہل تو یہ تو سارا بار ہے نا، کہ الکوہل شراب کی ایک قسم ہے ہلکا ہو یا بھاری ہو بارہ شراب ہے کلو مسکرن حرام ہر مسکر حرام اس کا نام کوئی بھی رکھ لیا جائے اور ایک دیشی میں آتا ہے کہ شراب بیچنا شراب خریدنا شراب اٹھانا شراب چینا شراب بنانا سبھی گانا ہے اور سبھی کا سبھی حرام ہے اب الکوہل چونکہ شراب کی ایک قسم ہے پتہ نہ لگ جائے کہ یہ شراب ہے تو ایسی پرفیوم وغیرہ استعمال کرنا جو ہے وہ منع ہے اور تو گنا اب یہ ہے کہ اس کے بعد اس سے نماز ہو جاتی ہے تو یہ ایک چیز ہے حرام اور ایک ہے ناپاک بعد حرام پاک ہو سکتی ہے اور بعد حلال وکیلی طور پر ناپاک ہو سکتی ہے جن علماء نے اختلاف کیا مثلاً ایمان نابندی احمد اللہ تعالی امام یہ شواس ایک بہت بڑے امام ہیں یا کچھ لوگ جواہر کے ابھی میں جواب والوں کی بات کر رہا ہوں اپنی بھی بات کر رہا ہوں والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں آیا انما نمل خمروں بل محفو بل ازلام ریج سویہ عملی شویطان بے شک شراب جوا اور پانچ ڈالنا یہ شیطانی کام ہے اور ناپاک تو کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو جو کے الاد ہیں جن سے کھیلا جاتا ہے یا وہ ہاتھ کو لگے گا کپڑوں کو لگے تو ناپاک ہو جائیں گے ناپاک تو نہیں ہوں گے حالانکہ وہ رجس کہا گیا جی اللہ نے رجس کہا ہے ناپاک کہا ہے ان کو حرام کہا ہے تو وہ اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ڈالی گئی اور پھر اس کے بعد الکوہول اڑ جاتا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ان کپڑوں میں نیمال ہو جائے گی جی ایک تو یہ کہ وہ اڑ گیا دوسرا یہ کہ اس میں ناپاک چیز کوئی نہیں تھی پینا حرام تھا بیچنا حرام خریدنا حرام بنانا حرام یہ علیحدہ تھا لیکن اگر لگا لیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ نماز ہو جائے میرا جو, جو ناقذین ہے وہ یہی ہے کیونکہ اس کا خریدنا بیچنا رکھنا سب ناجائز ہے لہذا اس سب چیزوں خریدنا ہی گناہ ہے تو لگانا اور گناہ ہو جائے گا اس لیے جو ہے وہ اس کو یعنی نہ استعمال کرنا چاہیے اور نہ لگانا چاہیے اور نہ ایسے کپڑوں کے ساتھ نماز پڑنی چاہیے نائک بھائی آپ جانتے ہیں کہ جہاں علماء کا اختلاف آ جاتا ہے وہاں وہ سختی بہرحال ہے قائم نہیں رہ سکتی اپنی طرف سے تو سکتی ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے حرام ہے نجائز ہے ان سے نما نہیں ہو سکتے لیکن چونکہ اس میں جواز والے بھی لوگ موجود ہیں ان کے اپنے ڈرائیل ہوں گے جو کچھ میں نے ارد نہیں کیے میرے نزدیک اس سے بچنا پرہیز کرنا بہت ان سب بہت, بہت بہتر ہے